الحمد اللہ رب العلومین وصلاۃ وسلام علّہ سجد بعد عمابد بالله من شعیط وزیم بسم اللہ وحمن الحیم والسلام وسلام يا رسول اللّہ وائل علی حبيب حبیب اللہ الصلاة والسلام وسلام يا نبی اللہ وائل علی کا يا نور اللہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان یان سردار دو جہان محبوب رحمان عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی کا فرمانے برکت نشان ہے جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قراد اجر لکھتا ہے اور قراد احد او پہاڑ جتنا ہے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 جو اپنی آنکھیں چھپائے رکھتا تھا اس کا سوال کرنے کا انداز یہ بڑا عجیب تھا وہ لوگوں سے کہتا کہ جو مجھے کچھ دے گا اس کو ایک عجیب بات سناؤں گا اور جو زائد دے گا اس کو ایک عجیب چیز بھی دکھاؤں گا ابو اسحاق ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے اس کو کچھ دیا تو میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا اس نے اپنی آخیں دکھائیں میں یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا کہ اس کی آخیں موجود نہ تھیں بلکہ اس کی جگہ دو سوراخ تھے جن سے آر پار نظر آ رہا تھا اب اس نے اپنی داستان نے حیرت نشان سنانی شروع کی کہنے لگا میں اپنے شہر کا نامی گرامی کفن چور تھا اور لوگ مجھ سے بے حد خوف زدہ رہتے تھے اتفاق سے شہر کا قاضی یعنی جج بیمار پڑ گیا اس کو جب اپنے بچنے کی امید نہ رہی تو اس نے مجھے سو دینار یہ کہلوا کر بھیجے کہ میں ان سو دیناروں کے ذریعے اپنا کفن تجھ سے محفوظ کرنا چاہتا ہوں میں نے حامی بھر لی اتفاقن وہ تندرست ہو گیا مگر کچھ عرصے کے بعد پھر بیمار ہو کر مر گیا میں نے سوچا کہ وہ عطیا جو اس نے پہلے مجھے دیا تھا وہ پہلے مرض کا تھا لیادہ میں نے اس کی قبر کھود ڈالی قبر میں عذاب کے آثار تھے اور وہ قاضی یعنی جج قبر میں بیٹھا ہوا تھا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اتنے میں میں نے اپنے گٹھنوں میں درد محسوس کیا اور ایک دم کسی نے میری آنکھوں میں انگلیاں گھوپ کر مجھے اندھا کر دیا اور کہا کہ اے بندہ خدا اللہ از وجل کے بھیدوں پر کیوں متلع ہوتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں انسان اس دنیا میں اپنی زندگی کے دن گزارتا ہے اور پھر اپنے اہل و عیال اپنے مال و اسباب اپنی آسائشوں کے سامان سب کو چھوڑ کر قبر کی تنگ و تاری کوٹھڑی میں ڈال دیا جاتا ہے اب اگر وہ بندہ نیک ہے نمازی ہے سنتوں کا پابند ہے اچھے اخلاق والا ہے حلال روزی کمانے والا ہے ماں باپ کا فرما بردار ہے اپنی اولاد کی سنتوں کے مطابق تربیت کرنے والا ہے تو اس کی قبر روشن اور کشادہ کر دی جاتی ہے بلکہ وہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے اور اگر وہ نافرمان فرمان ہے بے نمازی ہے رمضان کے روزے بلا شرعی عذر کے قضا کرنے والا ہے ماں باپ کو ستانے والا ہے گالیاں بکنے والا ہے بدنگاہی کرنے والا ہے حرام روزی کمانے والا ہے شراب کا عادی ہے جوئے کا عادی ہے اللہ تعالی کا اگر وہ نافرمان فرمان ہے تو پھر اس کی وہ قبر اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے وہ قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بنا دی جاتی ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں آداب قبر دراصل اداب برزخ کو ہی کہتے ہیں اور اسے آداب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عموماً لوگ قبر میں ہی دفن ہوتے ہیں ورنہ خواہ کوئی شخص جل جائے جل کر اس کی لاش جو ہے وہ راک ہو جائے یا کوئی ڈوب جائے اور اس کی لاش کو مچھلیاں کھا جائیں یا جنگل میں وہ بھٹک کر مر جائے اور زرندے اس کو چیر پھاڑ کھا جائیں کیڑے مکوڑے اس کو کھا جائیں یا ہوا میں اس کی راک اڑا دی جائے اگر کہ یہ سب معاملات اس کے ساتھ ہو لیکن یاد رکھیے کہ ہر صورت میں اس کے ساتھ جزا اور سزا کا سلسلہ ہوگا علماء فرماتے ہیں کہ برزخ کے لفظی معنی آڑ اور پردے کے ہیں اور مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اٹھنے تک کا جو وقفہ ہے یہ برزخ کہلاتا ہے چنانچہ برزخ کے متعلق پارہ 18 سورہ مومنون آیت نمبر سو میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان کہ اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے حضرت سیدہ مجاہد رحمت اللہ تعالیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ماں بین المعتی ال الباس یعنی برزخ سے مراد موت سے لے کر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کی مدت ہے تو امام اوزائی رحمت اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ حضور کفار بھی مرتے ہیں مسلمان بھی مرتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے قبر کے احوال یہ بعض اوقات ظاہر کر دیے جاتے ہیں تو امام اوزائی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو زندہ ہیں جنہیں موقع ملا ہے جو اپنی زندگی کے ایام گزار رہے ہیں وہ ان ہونے والے واقعات سے درس عبرت حاصل کرے تو میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیا ستار قادری رضوی دعوت برکات مالیہ جن کے رسائل کو پڑھ کر جن کے و بھرے بیانات کو سن کر آج لاکھوں کی زندگیوں میں مدن انقلاب پیدا ہوا ہے آپ اپنے ایک رسالے کفن چوروں کے انکشافات میں تین کفن چوروں کی عبرت ناک داستان تحریر فرماتے ہیں چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کے دست مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے سینکڑوں کفن چورائے تھے حضرت سینا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کے استفسار پر اس نے تین قبروں کے پرسرار واقعات بیان کیے چنانچہ اس نے کہا کہ ایک بار میں نے قبر کھودی تو اس میں ایک دل ہلا دینے والا منظر تھا کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے نیز اس قدر اس کی قبر سے بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر گیا اور بھاگنے والا تھا کہ مردہ بول پڑا کیوں بھاگتا ہے آ اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے مردے کی پکار سن کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا جب اندر جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ اداب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے میں نے پردے سے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا کہ میں مسلمان ابن مسلمان ہوں مگر افسوس کہ میں شرابی اور زانی تھا اور اسی بدمستی کے حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے اس کفن چور نے مزید بتایا کہ ایک اور موقع پر جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھو دی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے باہر کھڑا ہو گیا اس کے چاروں طرف آگ تھی اور فریش اس کے گلے میں آگ کی زنجیریں باندھے کھڑے تھے وہ شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا کہ بھائی میں سخت پیاسا ہوں مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو پھر نے مجھ سے کہا کہ خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا کہ تو کون ہے اور تیرا جرم کیا ہے اس نے جواب دیا کہ میں مسلمان تھا مگر افسوس میں نے اللہ ازل کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے گناہگار عذاب میں گرفتار ہیں اس نے مزید کہا کسی کہ طرح ایک دفعہ میں نے قبر کھودی تو قبر کو اندر سے بہت ہی وسیع پایا اور دیکھا کہ ایک نہایت ہی خوشنما باغ ہے جس میں نہریں بہہ رہی ہیں اور ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا ہے میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا ہے وہ بولا کہ میں نے ایک واعض سے سنا تھا کہ جو شخص آشورہ کے روز چھ رکعت نفل پڑھے اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے لہذا میں ہر سال آشورہ کے دن چھ رکعتیں پڑھا کرتا تھا شخص طریقہ سنت ایک دوسرے کفن چور کی داستان وحشت نشان نقل فرماتے ہیں کہ ایک بار خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ علی جا میں بے حد گناگار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میرے لیے معافی بھی ہے کہ نہیں خلیفہ عبد الملک نے کہا کہ کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے اس نے کہا بڑا ہے خلیفہ نے پوچھا کہ کیا تیرا گناہ لوہو قلم سے بھی بڑا ہے جواب دیا بڑا ہے پوچھا کیا تیرا گنا عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے جواب دیا بڑا ہے خلیفہ نے کہا کہ بھائی یقیناً تیرا گنا اللہ کی رحمت سے بڑا تو نہیں ہو سکتا یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امنڈ آیا وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا خلیفہ نے کہا کہ بھائی آخر مجھے بھی تو پتا چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے اس نے عرض کی کہ حضور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے تاہم عرض کیے دیتا ہوں شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان نے وحشت نشان سنانی شروع کی کہنے لگا کہ علی جا میں ایک کفن چور ہوں آج رات میں نے پانچ قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا کفن چرا کی غرض سے میں نے جب پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا میں نے خوف زدہ ہو کر جو ہی پلٹا ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا کوئی کہہ رہا تھا اے شخص اے بھاگنے والے اس مردے سے عذاب کا سبب تو دریافت کر لے میں نے جواب دیا میں نے گھبرا کر کہا کہ مجھ میں ہمت نہیں تمہیں بتاؤ آواز آئی یہ شخص شرابی اور زانی تھا دوسری قبر جب کھو دی ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور تو کو زنجیر میں جکڑا ہوا ہے غیر سی آواز آئی یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام روزی کماتا تھا تیسری خبر کھودی اس میں بڑا بھیانک منظر تھا مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کینے ٹھکی ہوئی تھیں غیبی آواز نے بتایا یہ غیبت کرتا چگلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا چوتھی خبر تو میری آنکھوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا فرشتے اس کو آگ کے گرجوں یعنی آتیشی ہتھوڑوں سے مار رہے تھے مجھ پر ایک دم وحشت تاریخ ہو گئی میں بھاگ کھڑا ہوا مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ وہ بدنسیب تھا کہ جو نماز اور رمضان کے روزوں میں سستی کیا کرتا تھا پانچویں قبر جب کھو دی تو اس کی حالت گزشتہ چار قبروں سے بالکل برقس تھی قبر حد نظر تک وسی تھی اندر ایک تخت پر خوبرو نوجوان بیٹھا تھا غیبی آواز نے بتایا کہ اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز اور روزہ کا سختی سے پابند تھا تیسرے کفن چور کا واقعہ بھی سنیے حضرت عبد المین بن عبداللہ بن عیسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کفن چور جس نے توبہ کر لی تھی اس سے میں نے دریافت کیا کہ کفن چوری کے دور میں اگر تم نے کوئی سنسنی چیز دیکھی ہو تو بتاؤ اس پر اس نے کہا کہ میں نے ایک بار ایک شخص کی قبر دی تو اس کے تمام جسم میں کیلے ٹھکی ہوئی تھی اور ایک بڑی کیل اس کے سر میں جبکہ دوسری دونوں ٹانگوں کے بیچ میں تے تھی ایک اور کفن چور سے دریافت کیا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک کھوپڑی دیکھی جس میں سیسا پگلا کر بھرا گیا تھا تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کیسی عبرت ہے کہ آج بظاہر ہم قبرستان میں جب دیکھتے ہیں تو یہ بظاہر سب مٹی کے ڈھیر نظر آتے ہیں لیکن ان مٹی کے ڈھیروں کے نیچے کے معاملات یہ کتنے جدا ہیں کہ کوئی تو جنت کے مزے مٹی کے ڈھیر کے نیچے لوٹ رہا ہے اور کوئی بدنسیب ہے کہ سخت عذاب میں مبتلا ہے تو انسان کتنا بے بس و لاچار ہے وہ دنیا میں اپنی زندگی کو ایش کوشیوں میں بسر کرنے کے لیے رات دن کوششیں کرتا ہے حلال اور حرام کی تمیز اٹھا دیتا ہے نمازوں میں سستی کرتا ہے اور اپنے آنے والی قبر کو اپنی موت کو یکسر وہ بھلا بیٹھتا ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم کی معیت میں ایک انصاری کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے ہم ایک قبر کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے جو کہ ابھی تیار نہ ہوئی تھی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قبر کے پاس تشریف فرما ہو گئے ہم حضور علیہ اللہ وسلم کے ارد گرد سر نگو ہو کر یوں بیٹھ گئے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی پاک علی سلاد وسلام ایک چھڑی لے کر زمین خریدنے لگے تھوڑی دیر بعد سر اقدس اٹھایا اور ہماری جانی متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمانے لگے کہ اس تعید من عذاب القبر کہ عذاب قبر سے اللہ تعالی کی پناہ مانگو تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں یہاں پر یہ غور طلب بات ہے کہ ہماری کیا کیفیت ہے ہم تو ایسوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو مرنے کی بات کرتا ہو جو قبر کی بات کرتا ہو جو آخرت کی بات کرتا ہو کہ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا مزہ نہیں کرتا ہے ہم تو ایسوں کی صحبت ڈھونڈتے ہیں جو چرب زبان ہو ہماری مطلب ہمیں خل کر ہنساتا ہو چاہے وہ مطلب کفریات بکتا ہو کچھ بھی کرتا ہو اللہ عزوجل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علی تعلیہ ولی وسلم کی نا کرتا ہو ہم تو ایسوں کی گفتگو پسند کرتے ہیں ایسوں کی صحبتیں پسند کرتے ہیں اور پھر معد اللہ بعد اوقات تو ایسوں کے پلے بھی بند جاتے ہیں جو مت عذاب قبر کا ہی انکار کرتے اسلّہ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں یاد رکھیے کہ عذاب قبر یہ قرآن پاک سے ثابت ہے چنانچہ پارا انتیس سورہ نو آیت نمبر پچیس میں حضرت سیدنا نوح علیہ نبی نا واڑی سلاۃ السلام کی نافرمان قوم کے طوفان میں غرق ہونے کے بعد عذاب قبر میں مبتلا ہونے کا اس طرح بیان ہے مما خطیم اغ رقو نار میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعر آفاق ترجمہ, کنز ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کو یوں کرتے ہیں کہ اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے پھر آگ میں داخل کئے گئے تو اس آیت مبارکہ کے اس حصے پھر آگ میں داخل کئے گئے کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آگ سے مراد برزہ کی آگ ہے اور مراد عذابِ قبر ہے یعنی ان کو قبر کے اندر آگ میں جھوکا گیا عذابِ قبر کے مطالق پارا ڈبل بارا سورة آیت نمبر چھالیس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اَنَّارُ يُعْرَدُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيَّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّعَابُ ادخلو آل فرعون اشد ترجمہ ترجمۂ کنزلیمان کہ آگ جس پر صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو تو اس آیت میں واضح طور پر آداب قبر کا بیان ہے اس طرح کہ اشد ال یعنی سخت تر عذاب سے جہنم کا عذاب مراد ہے جو قیامت کے دن ہوگا اس سے پہلے جو عذاب ہے وہ عذاب عذاب قبر ہے عذاب قبر کا تذکرہ کرتے ہوئے پارہ گیارہ سورت توبہ آیت نمبر 101 میں ارشاد ہوتا ہے سنو ازبر رتعین الادابن اویم ترجمۂ کنزولی مان کہ جلد ہم انہیں دوبارہ عذاب کریں گے پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے حضرت سین ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا اے فلان کھڑے ہو جا اور نکل جا کیونکہ تو منافق ہے آپ صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم نے منافقوں کا نام لے لے کر ان کو مسجد سے نکال دیا اور ان کو خوب رسوا کیا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کو خوشخبری ہو اللہ اضبل نے آج منافقین کو و رسوا کر دیا ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مسجد سے ذلیل ہو کر نکالا جانا پہلا عذاب تھا اور دوسرا عذاب عذاب قبر ہے عذاب قبر میں بے شمار احادیث مبارکہ وارد ہیں ان میں ایک حدیث پاک بھی سنتے چلیے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار بیزنے پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار اجز وجلّہ و, و صلی اللہ تعالی علی و علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کا عذاب حق ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں بزراندین رحمہ حم اللہ المبین کی سیرت کا گھر مطالعہ کرتے ہیں تو کئی ایسے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ یہ شب و روز اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے اور ذرا بھی اگر ان کا نفس عبادت میں غفلت کرتا محسوس پاتے تو اس کو ہاتھوں ہاتھ کڑی سزا دیا کرتے تھے یعنی تنبیہ کرائے کرتے تھے اپنے آپ کو مطلب ڈرایا کرتے تھے جیسا کہ حضرت سیدنا ربی بن قسیم رحمت اللہ تعالی لے نے اپنے گھر میں ایک قبر کھودی رکھی تھی اور آپ رحمت اللہ تعالی لے ہر دن کئی مرتبے اس میں جا کر لیٹ جاتے اور اس طرح آپ رحمت اللہ تعالی لے اپنی موت کو یاد رکھتے مزید فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل میں ایک ساتھ یعنی ایک گھڑی کے لیے بھی موت کی یاد باقی نہ رہے تو میرا دل خراب ہو جائے گا یعنی اندازہ لگائیں کہ یہ عبادت گزار بندے شب و روز اللہ کی عبادت کرنے والے لیکن یہاں یہ قول پر غور کرے فرماتے ہیں کہ ایک ساتھ کے لیے بھی میرے دل سے موت کی یاد دور ہو جائے تو میرا دل جو ہے وہ خراب ہو جائے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اے کاش کہ ہمیں بھی یہ مدنی سوچ نصیب ہو جائے اور ہم اپنی موت کو یاد کرنے والے بن جائیں اور یہ یاد رکھیے کہ اگر ہم اپنی موت کو یاد نہیں کریں گے اگر ہم اپنی آنے والی قبر کو یاد نہیں کریں گے نہ کریں لیکن ہماری با وفا قبر یہ ہمیں یاد کرتی ہے جی ہاں کہ آج ہم بڑے بڑے مکانات میں روشنیوں میں خوشیوں میں دنیا کی رنگینیوں میں نافرمانیوں میں ٹھٹھا مسخریوں میں عیش عشرتوں میں دوست یاروں میں مست ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں ہمیں قبر کی گھبراہٹ اجنبیت وحشت کا کوئی احساس نہیں ہے لیکن ہماری با وفا قبر یہ ہمیں روزانہ یاد کرتی ہے چناچ سینا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زمین پکار پکار کر دس باتوں کا اعلان کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ اے اولاد آدم علیہ السلام تو آج میری پیٹھ پر حصول دنیا کے لیے مارا مارا پھرتا ہے تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ آخر کار تیرا ٹھکانہ میرا پیٹ ہے تو میری پیٹ پر آج مسلسل اللہ تعالی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتا ہے تو کیوں نہیں سوچتا کہ آخر کار تجھے میرے پیٹ میں ان نافرمانیوں کے سبب عذاب میں مبتلا کیا جائے گا تو آج میری پیٹھ پر فضول ہسی تھٹھا مسخری میں اپنا وقت برباد کر رہا ہے تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ آخر کار تجھے میرے پیٹ میں برے اعمال کی شامت کی وجہ سے روتے رہنا ہے تو آج میری پیٹھ پر ایش و عشرت کی زندگی میں مست ہے تو کیوں نہیں سوچتا کہ آخر کار تجھے میرے پیٹ میں رنج و حزن سے پالا پڑنا ہے تو آج میری پیٹھ پر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال و دولت کو اکٹھا کرنے میں منہمک ہے تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ آخر کار تجھے میرے پیٹ میں حسرت و افسوس سے واسطہ پڑے گا تو آج میری پیٹھ پر حرام غذا سے شکم شیری کر رہا ہے تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ آخر کار تجھے میرے پیٹ میں کیڑوں کی غذا بننا ہے تو آج میری پیٹھ پر اتراتا پھرتا ہے اکڑ اکڑ کر چلتا ہے یہ کیوں نہیں سوچتا کہ آخر تجھے میرے پیٹ میں زلیل و رسوا ہونا پڑے گا تو آج میری پیٹ پر خوشیوں سے ہم کنار ہے تو کیوں نہیں سوچتا کہ آخر کار تجھے میرے پیٹ میں غمگین رہنا پڑے گا تو آج میری پیٹھ پر روشنیوں میں اجالوں میں گم پھر رہا ہے تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ آخر کار تجھے میرے پیٹ میں اندھیرے میں رہنا ہے تو آج میری پیٹھ پر جب گھر سے نکلتا ہے تو تیرے ساتھ دوست یار ہوتے ہیں مونس و غم خوار ہوتے ہیں تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ آخر کار تجھے میرے پیٹ میں تنہا و بے سہارا رہنا پڑے گا شیخ طریقت پے کر علم و حکمت آفتاب قادریت مہتاب رضویت عالم شریعت پیر طریقت عاشق اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری رضوی دامد برکات و مالیہ عبرت کے مدنی پھول لٹاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے عمل قبر میں جس گھڑی جاؤ گے بے امل قبر میں جس گھڑی جاؤ گے سانپ بچھو دیکھ کر چلو گے سر پچھاڑو گے پر کچھ نہ کر پاؤ گے بے حد اپنے گناہوں پہ چلو گے قبر میں تیری شکل بگڑ جائے گی پیپ میں لاش تیری لتڑ جائے گی بال جھڑ جائیں گے کھال ادڑ جائے گی کیڑے پڑ جائیں گے ناش سڑ جائے گی مت, مت گناہوں پہ ہو بھائی بے باک تو مت گناہوں پہ ہو بھائی بے باک تو بھول مت یہ حقیقت ہے کہ ہے خاک تو حضرت سیدنا فقی ابو لہ صبر قندی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص اداب قبر سے نجات چاہتا ہو اور چاہتا ہو کہ اسے قبر میں تسکین اور آرام میسر ہو اسے چاہیے کہ وہ چار چیزوں کو خود پہ لازم کر لے اور نمبر ایک نماز کی محافظت نمبر دو صدقہ نمبر تین پرانے پاک کی تلاوت اور نمبر چار اللہ تعالی کی تسبیح کی کثرت تو بلا شبہ یہ چیزیں قبر کی نورانیت اور وسعت کا سبب بنتی ہیں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں یقینا ہمارا بھی ذہن بنتا ہوگا کہ ہم بھی ایسے نیک امال کریں ہم نیک بن جائیں ہم عبادت گزار بن جائیں ہم اللہ تعالی کے ایسے بندے بن جائیں کہ جس کے سبب واقعی اللہ تعالی ان سے راضی ہو کر ہمیں اپنی نعمتیں جو قبر میں اس نے جنت کی نعمتیں عطا فرمانی ہیں آخرت میں عطا فرمانی ہے اور وہ جنت میں ہمیں اپنا خاص نعمتوں سے مالا مال کر دے تو ہمیں چاہیے کہ ایسو ایسی صحبت اختیار کریں اور الحمد للہ اس پر فتن دور میں دعوت اسلامی کا یہ پیارا اور پاکیزہ ماحول یہ ہمارے سامنے ہے ہمت کیجیے دعوت اسلامی کے جتمات میں شرکت کو اپنا معمول بنا لیجیے آپ مسجد میں جاتے ہیں دعوت اسلامی کے مبلغین فیضان سنت سے درس دیتے ہیں بیانات کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ شامل ہو جایا کریں درس میں پابندی سے شرکت کیا کریں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے اسلامی بھائی وقت نکال کر نماز کے بعد مسجد کے باہر جا کر لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں آپ ان کے ساتھ نیکی کے دعوت کے اس مدنی قافلے میں شرکت کیا کریں ذہن نصیب مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے بارہ ماہ کے لئے سفر کیجئے بانوے دن کے لئے سفر کر لیجئے تیس دن کے لئے سفر کیجئے بارہ دن سفر کیجئے نہیں تو ہر ماہ تین دن کا سفر تو اپنا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ جب یہ مدنی کافلوں میں سفر ہوگا آپ دیکھیں گے کہ اپنے اندر کتنی آپ تبدیلی محسوس کریں گے اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ دیگر اسلامی بہنوں کے ساتھ مل کر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی ترکیب بنائیں اور مدنی چینل پر جاری سلسلوں کو پابندی سے دیکھنے کی ترکیب بنائیں ان اللہ یہ سلسلہ ہوگا تو یقینا ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ کا ایک بہترین ذریعہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہماری غفلتوں کے پردوں کو دور کر دے حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ہماری غفلتوں کے پردوں کو چاک کرتے ہیں ہمیں موت کی یاد دلاتے ہیں کہ بندو دیکھو آخر کار تم کو مرنا ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو موت موت جس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں اگر تم کھڑے رہے تو تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گی اگر موت سے بھاگنے کی کوشش کی تب بھی تمہیں اپنے شکنجے میں کس لے گی موت کا ٹھپپا تمہاری جبینوں پر سبد ہو چکا ہے نجا کی راہ ڈھونڈ لو نجات کی راہ لو تمہارے تعقب میں ایک اور چیز بڑی تیزی سے تمہاری تلاش میں ہے اور وہ قبر ہے خبردار قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی خبردار ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ قبر روزانہ تم سے تین مرتبہ کلام کرتی ہے اور کہتی ہے انا بیت ال انا بیت الوحشا انا بیت الدیدان کہ میں تاریکیوں کا گھر ہوں میں وحشتوں کا گھر ہوں میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں خبردار اس کے پیچھے ایک بڑا شدید ترین دن ہے جس کی شدت بچوں کو بوڑھا اور بوڑھوں کو یوں کر دے گی کہ وہ نشوں میں مست و بے ہوش ہیں چنانچہ پرانے پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ترجمہ کنزولیمان کہ جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی ہر گابنی بنی اپنا گاہب ڈال دے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہوں اور نشے میں نہ ہوں گے مگر یہ کہ اللہ از کی مار کڑی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اکلے سلیم عطا فرمائیں ہم نیک لوگوں کی صحبت پانے والے بن جائیں ہم دعوت اسلامی کے مبلغ بن جائیں اے کاش کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے سچی نفرت عطا فرما دے یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمیں نیک بنا دے ہمیں پرہیزگار بنا دے اے مولا ہمیں عاشق رسول بنا دے ہم تیرے مخلص بندے بن جائیں ہم تیرے دین کی خدمت کرنے والے بن جائیں ہم سنتوں پر عمل کر کے دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں سچی توبہ کر لیجئے اللہ تبار کو تعالی کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لیجئے دیکھیے اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو کیسا انعام و اکرام سے نوازتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے والے اسلامی بھائیوں پر اللہ تبارک و تعالی کی کیسی رحمتوں کی چھما چھم بارش ہوتی ہے اس کی ایک مدنی بہار بھی ملاحظہ فرمائیے کہ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے میں جن دنوں پنجاب میں درزی کا کام کرتا تھا میرا کردار معاذ اللہ انتہائی خراب تھا نماز کی بالکل توفیق نہ تھی لڑائی بڑائی تقریباً روز مرہ کا معمول تھا جھوٹ غیبت وعدہ خلافی غصہ گالم گلوچ چوری بد نگاہی فلمیں ڈرامے دیکھنا گانے بازے سننا راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑ خانی کرنا ماں باپ کو ستانا الغرض وہ کون سی برائی تھی جو مجھ میں نہ تھی میری بد سے تنگ آ کر میرے گھر والوں نے مجھے ایک دن بابول مدینہ کراچی بھیج دیا میں نے بابول مدینہ کراچی میں ایک کارخانے میں ملازمت اختیار کر لی وہاں لڑکیاں بھی کام کرتی تھی اس لیے میری عادتیں مزید بگڑ گئیں میں اس قدر برا بندہ تھا کہ کبھی کبھی تو خود اپنے آپ سے گھن آتی تھی ایک روز مجھے پتا چلا کہ میرے ماموزاد بھائی جو دعوت اسلامی کے زیر تحت چلنے والے جامعت المدینہ میں درس سے نظامی کر رہے تھے میں ان سے ملنے پہنچا تو وہ انتہائی پر تپاک طریقے سے مجھ سے ملے اور مزید اس مبلغ دعوت اسلامی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی جو میں نے قبول کر لی ایک مرتبہ جب میں اجتماع میں پہنچا تو وہاں مجھے کسی نے مکتبت المدینہ کے رسالے بڈھا پجاری اور کفن چوروں کے انکشافات تحفے میں دیے جو شیخ طریقہ امیر علیہ سنت نے تحریر فرمائے ہیں وہ اسلامہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے قیام گاہ پر آ کر جب وہ پڑھے تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہوں میں نے اسی وقت گناہوں سے توبہ کی اور پنج وقتہ با جماعت نماز پڑھنے کی نیت کر لی اور ہر جمعرات پابندی کے ساتھ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے سنت و بر اجتماع میں شرکت کرنے لگا سلسلہ آریہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر وس پاک کا مرید شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ذریعے بن گیا الحمدللہ میں امیر علیہ سنت کا مرید ہو گیا الحمد ولی کامل کا مرید ہونے کی اسی برکت ملی کہ میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا ماموزاد بھائی کی انفرادی کوشش کی برکت سے مدنی قافلے میں سفر کی بھی سعادت حاصل ہوئی الحمد للہ عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا اور تادم بیان ج المدینہ میں درس نظامی یعنی عالم کورس کا طالب و علم ہوں اللہ تبارک کو تعالی میری مدنی تحریک دعوت اسلامی کو ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رکھے اور اس کی برکت سے مجھ جیسا گندی نالی کا کیڑا عزت و ابرو کے ساتھ علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد توبل اللہ استغفر اللہ صلی حبیب صلی اللہ تعالی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں دیکھیے کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش کی برکت سے ایک ایسا آوارا نوجوان جو نماز نہیں پڑھتا تھا الحمد وہ عالم کا کورس کرنے میں مصروف ہو گیا تو آپ بھی ہمت کیجیے آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے کہ اگر ہماری بھی انفرادی کوشش ہوئی تو پھر یہ چراغ سے چراغ جلے گا اور اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے گا اے کاش کہ ہم اس معاملے میں اپنا مدنی ذہن بنائیں اور پھر یہاں پر ایک بات اور بھی آخر میں ارض کروں گا کہ آپ نے یہ اس مدنی باہر میں ایک اور بات بھی محسوس کی ہوگی کہ مبلغ دعوت اسلامی نے رسالہ دیا اور وہ رسالہ جا کر جب اس نوجوان نے پڑھا تو اس پڑھنے میں اس برکتیں اس کو نصیب ہو گئی تو مکتبت المدینہ سے جاری ہونے والے مختلف رسائل کیسیٹیں وی سی ڈیز کتابیں یہ تقسیم کرنے کا ضرور ذہن بنائیں کہ دیکھیے کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں ہم اپنے مرحومین کو ایسا لواب کرنے کا ذہن رکھتے ہیں کاش یہ رسالے کیسیٹیں انہیں حاصل کیجیے انہیں عام کیجیے انشاءاللہ جب یہ گھر گھر پہنچیں گے امیر علیہ سنت کے بیانات جب سنوائے جائیں گے شیخ عرقت امیر علیہ سنت کے بیانات کی وی سی تقسیم کریں امیر علیہ سنت کی کتابیں رسائل شادی غمی کے موقع پر اس کو تقسیم کریں آپ کیا شادیاں ہوتی ہیں آپ لاکھوں روپے شادیوں میں خرچ کر دیتے ہیں مختلف ڈشوں کے معاملات اپناتے ہیں ذہن نصیب کچھ حصہ لنگر رسائل کا بھی رکھیں رسائل تقسیم کریں اسی طرح اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے ہم ان کے عیسال ثواب کے لیے کچھ کتابیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں آپ مکتبت المدینہ سے رابطہ کیجئے یہ رسالے کتابیں کیسیطیں عیسال ثواب کے لیے بھی بانٹی جاتی ہیں اور ویسے بھی جو دکاندار ہیں اپنی مارکیٹوں میں تقسیم کریں آپ فیکٹری کے مالک ہیں ہر رسالہ اپنی فیکٹری کے ملازمین کو تقسیم کریں انشاءاللہ اللہ اگر ہماری کوششیں رہیں گی ہمارے گھر کی اصلاح ہوگی ہمارے پڑوس کی اصلاح ہوگی ہمارے محلے کی اصلاح ہوگی ہمارے شہر کی اصلاح ہوگی ہمارے ملک کی اصلاح ہوگی اور انشاءاللہ اللہ وہ وقت آئے گا کہ مسلمان با عمل مسلمان بن جائیں گے اسلام کا بول بالا ہوگا دشمنان نے اسلام کا منہ کالا ہوگا اللہ تبار کو تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی